وہ اشخاص جو بذریعے کمپنی اپنے ادارے یا حکومت کی جانب سے حج پر بھیجے جاتے ہیں کیا ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا جی ہاں بالکل ادا ہو جائے گا کوئی آدمی اگر فرض کیجئے یہ تو ایک ادارہ اس کو باعزت طریقے سے بھیج رہا ہے میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں خدا نہ خاص تھا کشتی میں آپ کہیں اور سفر کر رہے ہیں اور راستے میں طوفان میں کشتی ٹوٹ گئی ایک کشتی کا تختہ لے کر ہاتھ میں آپ تیرتے تیرتے جدہ کے ساحل پر آ اور حج کا موسم ہو حج آپ پر فرض ہو گیا کوئی آدمی خدا نہ کھاتا ڈاکو کسی آدمی کو اغوا کر کے لے جائیں حج کا موسم مکہ میں چھوڑ دیں جا کر کے اور حج کا موسم ہو حج اس پہ فرض ہو جائے گا یہ تو شرافت کے ساتھ جا رہا ہے بیچار لہٰذا یہ جب جائیں تو بعض لوگ اس کو منع کرتے لیکن ہم اس کی پوری تحقیق الحمدللہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کتاب و سنت میں ایسا کوئی غریب آدمی اگر حج کر لے اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا یعنی جب بھی کوئی ایسا آدمی حج کے موسم میں وہاں پہنچ جائے اس پر حج فرض ہو گیا جب وہ حج کرے گا اس کا فرض حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا